السّلام الرحمن الحمۃ اللہ صحمۃ محمد و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ وطا اور بادشاہ اور باقی تمام سامعین کو شما سن باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اوردمساہ کے درخت چل رہے ہیں اور دعوت شریف کا مجموعی درست چورانوے نائنٹی فور اور دعوت شریف میں سے اوراد خمساہ کا درخت نمبر اکیس ہے راز راز ہم سہم سہم جو ہےریقم لا لا ویت وََ, و اللہ بلخیر ولاََ الشین غذیر ولیمس اور کل کے درخت میں ولا و احروض الباط نَب الشین علیہم بس کے بعد کے جو پیرگراف ہے لے سکمیز لِشمی البصیر اس مبارک میں کے بارے میں تھوڑا سا توضیح دینا چاہ رہا ہوں اور درست نمبر چورانوے ہے آج کے یہ داستان تو لِس کا مِسلِ شن وسمع البصیر تو اس کی مختلف کلمات کم ہم تھوڑا توجی دی دے دیں, دیں گے کہ لے سا عربی زبان میں جو ہے قافالِ ناقصہ بولتے ہیں اور اس کے نبھ کے لات یعنی نہیں ہے لانی نہیں ہے کاف جو ہے مشل کے معنی میں ہے اور مشل کے معنی میں بھی مثل ہے تو اس کے معنی مبالکہ ہے ہاں یعنی اللہ کے لئے کم سکمل شُن اللہ کے لئے کوئی مشل نہیں ہے کسی بھی زاویے سے کوئی مثل نہیں ہے اور تو لے سکتا مسل مثل کا کیا معنی ہے یہاں لغت والوں نے لکھا ہے مثل نظیر مانن اور اسی طرح مثل جو ہے ایک تو نظیر اور مانن کے معنی میں یہ چیز فلاں جیسا یعنی یہ چیز فلاں جیسا ہے اس کی طرح ہے اس معنی میں تو اللہ جیسا اس کائنات میں کوئی بھی شے کسی بھی سے اللہ جیسا نہیں اللہ سے مشابت نہیں رکھتا اس کائنات کا کوئی بھی شعب اٹھا کے لے لیں اور فرشتہ اللہ سے لے کر انسانوں سے لے کر جنات سے لے کر چلن پالن سے لے کر پوری کائنات ایک طرف اللہ ایک طرف کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے تو مثل لغت میں اور بھی میں ایک تو مثل نظیر اور معنی کے معنی میں مثل گئے ایک اور معنی جو ہیں کہتے ہیں مثل یعنی کالیمتن تصویت اور کبھی مثل برابر کے معنی میں آتا ہے برابر کے معنی میں آتا ہے ہاں جی جیسے عرب کہتے ہیں یقال و حاضا ہو و مسَل ہو کمال یقال شب ہو و شبہ ہو یہ چیز فلاں کا شبی ہیں یا چیز فلاں کے مثل اور مثل ہیں یہ جو ہے برابر کے معنی میں آتا ہے یہ کلمہ مثل جو تصویہ اور برابر ہونے کے اور مشاورہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اس میں قرآن آیتیں سلسلے میں موجود تھے ایک سو رعیح وقرائے نمبر ایک سو چورانوے میں الحمد الحمن اطلّیٰ علیہم فات و بسلم علیہم یا وہ ہے اگر کوئی تم پر تجاوز کرے تم پر دھانج کرے ظلم کرے تو اس ہم اجازت ہمیں اجازت دیتے فاتح بھی مسل مار تو اس نے جیسے تمہارے ساتھ کیا تم اس کے برابر اس کے ساتھ کر سکتے ہو اس کا مسل کر میں نے اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک تھپڑ کی جو میں ایک تھپڑ مارا تو آپ پر گناہ نہیں ہے اگر دو تھا پر مارا تو آپ نے اضافی مارا آپ پر اس کا گناہ ہے تو یہ اس کو بلتے ہیں مثل برابر اس طرح قرآن پاک میں سورہ بقر نمبر دو میں آتا ہے و لہن مصل اللہ علیہ و المعروف و لہن عورتوں کے لیے ہے مصن یعنی اس حق کے جو ان کے اوپر ہے بلائی کے ساتھ معروف طریقے سے مطلب یعنی جتنا عورتوں کے اوپر ذمہ داری ہے ایسے ہی شوہر کے اوپر بھی ذمہ داری ہے یعنی دونوں کے برابر ہے ان کو حق میں بھی ہیں تو یہاں پر مصن برابر کے معنی میں آیا جتنا ان کے ذمہ ہے حقوق ہے شوہر کا اتنے ہی شوہر کے اوپر ان کا حقوق ہے تو مثل اللہ علیہ بالکل برابر اسی طرح جتنا ان کے ذمہ ہیں اسی طرح ایک رائے سر بکرہ میں آتا ہے دو سو تینتیس میں الحمد وراثت کیوں الوارث مثل و ظالقہ تو یہاں پر بھی وارث نہیں جس طرح اولاد کے حوالے سے ہیں جس طرح ماں باپ کے اوپر باپ کے اوپر اس بچے کی تربیت دیکھ بھال کے جیتنا حکم میں اسی کا اس کے آدھے موضوع میں اس کے وارثین پر اسی طرح کا حکم ہے اس کے مثل حکم میں تو ان تمام آیات میں جو ہے مصل برابر کے معنیٰ میں آیا تو مصل کا ایک مانند نظیر کے معنی میں ہے شبی کے معنی میں آتا ہے اور مصل برابر کے معنی میں آ جاتا ہے جیسے کے نہاتوں میں آتا ہے تو لہٰذا جیس تو اس کے معنی کیا بنے گا لے سا کا مل جائے شی آپ کو خل کے آدمی بھی بتایا تھا شی ایک ایسا لبس ہے جس کا اس کے اندر کائنات کی ہر چیز آتا ہے حت اللہ تعالیٰ بھی اس شے کے مفہوم کیا آتا ہے جنوب دنیا کے الفاظ کے جو ہے بعض الفاظ ایسے ہیں اس کو بہت زیادہ وسیع مانا ہو جاتا ہے ہاں جی شے کائنات کی ہر چیز پر انسانوں پر وہ انسان کو بھی شی کہتے ہیں فرستوں کو بھی شیئر کہہ سکتے ہیں جنات کو بھی شیک کہہ سکتے ہیں چرن برن آسمان زمین ہر بار و بار ہر چیز پر شے کا اللہ ہوتا ہے تو لے سکم ش مطلب کہ کائنات کے اندر سے اب جس جس چیز کو اٹھا کے اللہ کے مقابلے میں لے کے تو اللہ کو اس سے کوئی مشاورت نہیں ہے وہ کوئی سے اللہ کے مشاورہ نہیں ہے کہ اللہ کہوں اللہ تعالیٰ الحاظ سے بالتر ہے بلند ہے عظیم ہے اس کے لہٰذا یہاں علماء فرماتے فرمات لہٰذا جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مشن نہیں ہاں جی نہ نظیر ہے نہ مانند ہے نہ ندھ ہے نہ میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مصل اور نظیر ہے ہاں جی اور نہ افعال میں نہ صفات میں اللہ کے ذات میں بھی جو ہے ذات و مطالعے لے سکا مجلیش ان اور نہ اس کے افعال میں اس کے کاموں میں اور نہ اس کے صفات میں اللہ ہر سے بے مثل ذات ہے لے سکا مجلی شُن ہر سے بے مصل ذات ہے ہاں جی تو یہ کہنا ماسطین کرمی تو یہاں پر جو ہے اس سلسلے میں اللہ جو ہے ہاں جی اس کی ذات میں بھی مثل ہے کیونکہ اس کے ذات تو سب سے باقی سب تو چھوڑو ہاں جی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہاں جی کسی نے پیدا نہیں کیا اسے کائنات کے ہرشے کو پیدا کیا فضا اللہ کے مثل نہیں ہونے کے لیے یہی ہے کافی ہے اس کو وہ بھی ہی موجود ہے ہاں جی وازل سے موجود ہے ابدھ تک موجود رہے گا ہاں جی اور کائنات کے ہر شے نہیں تھا ایک وقت کوئی بھی چیز نہیں تھا لمحہ کنشن مسکور تھا گے پھر اللہ نے وجود اس پوری کائنات کو لہذا یہی ایک کافی ہے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ذات واجب الوجود بولتے ہیں باقی کائنات کو ممکن الوجود بولتے ہیں ممکن الوجود اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ بے محتاج ذات ہے اس طرح فیل خدا کا مثل نہیں اللہ کے کاموں کا بھی کوئی مثل نہیں اللہ جو کام کرتا ہے اس کا کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے قرآن ثبوت ایک بدیر ہیں جیسے قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک ان کے اندر جو ہے فصاحت ہے بلاغت ہے ہاں جی جو ترتیب ہے قرآن ہے اس کے اندر جو قوانین ہیں حکم حکمت کی باتیں ہیں اور اس کے اندر جتنی بھی کلام علامات ہے جس کا عرب مقابلہ نہیں کر سکا اس سلسلے میں اللہ کے فیل کبھی کوئی مثل نہیں قرآن میں اللہ فرما قلۂ حبیب آپ کہہ دو لین اجتماع النت و اگر تمام انسان اور جنات سب جم ہو جائیں اللہ یا تو ایک کہ لے کے آنے کا بھی مثلِ حاضر قرآن اس قرآن جیسے کوئی ایک اور قرآن لا یا تو بھی مثل وہ ہرگس اس قرآن جیسی دوسری قرآن نہیں لا سکتا ہاں جی چونکہ قرآن کیا نظوشی کی قرآن نضول قرآن قرآن کے نظور ترتیب قوانین حکم فساحت بلاغت یہ سبھی کا پھیل خدا وند ہے اور ان سے جن سب جمع ہو جائیں تب اس قرآن پاک کا سے لانے سے قرآن خود کہیں عادی سے ہاں جی یعنی اس جیسا اور قرآن غیر خدا کے لانا ناممکن ہے اور محال ہے کیوں لیکن یہ فعل خدا ہے کیونکہ پھیل خدا کا کوئی مسن نہیں پایا جاتا اس لیے اللہ نے ایک اور قرق فرما یہ تو قرآن تو چھوڑو ان کن تم ہیرے بھی ممان نظرنا اگر تمہیں کیوں ہی نہیں چیز ہو وہ کن تم ہیرے بھی ممان نظر اگر تمہیں شیخ ہو جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے جی الآدینہ فاتمت ایک قرآن لانا تو چور ایک ان نع نز جیسے مختصر ترین سورہ بھی تم لے آؤ لیکن نہیں لا سکا اس آدمی فعل خدا میں سے ایک سورہ کا مسل لانے سے بھی عاج ہونے کا ذکر فرمایا کیوں اس لیے ہمارا اس یہ آدمی نہیں ہے کہ اللہ کے فعل کا بھی مثل نہیں ہے قرآن اللہ کا فعل اللہ کا فعل کا مصل نہیں ہے کتاب ہے اللہ تعالیٰ طرف سے بھیجائیں گے اس کا مسئل نہیں ہے باقی سورج جیسے ایک اور سورج پیدا کرنا چاند جیسے ایک اور چاند پیدا کرنا یہ سمندروں جیسے ایک سمندر پیدا کرنا یہ پہاڑوں جیسے پہاڑ پیدا کرنا اور انسانوں جیسے ایک اور انسان انسان خود خلق کرے اور اس طرح کائنات کے ہر شے کو آپ اٹھا کے لے لیں اس جیسا کوئی ایک اور چیز خلق کرنے کا کائنات کے کس میں طاقت ہے میرے آزادی کون سی انسان ہے جس میں یہ طاقت ہے اور کون سے فرش اور جن میں اس کے اندر یہ طاقت ہے وہ اللہ کسی میں طاقت نہیں صرف وہی واحد اللہ شریق بادشاہ ہے یہ پوری کائنات اسی کے قدرت کی کرشمہ ہے اسی کے علم کا کرشمہ ہے ظہور ہے ہاں اسی کے حیات کا ظہور ہے لہٰذا اللہ کے زفیل کا کوئی مثل نہیں اس طرح اللہ کے صفات الہی کا بھی کوئی مثل نہیں ہے یعنی اللہ کی صفات میں سے مثلاً ساندہ مثال ایک علم الہی ہے کیونکہ وہ ہمیں اللہ کے صفات میں سے قرآن میں کتنی جگہوں پر علیم علیمن سم عن علیم الصمِن علیم الُنیا اللہ جان وال جان وال جاننے والا ہے سینکڑوں دفعہ آ چکا ہے علیم ال کا سفر قرآنِ پاک میں ہاں جی تو اللہ کے صفات میں سے علم اللہ ہے کیونکہ اللہ کے صفات سودہ میں سے علیم عََََََََََََََََََََََََََََََ ہونا ہے اور خدا علیم ہے بس ذات بھاری تعلق ہے علم کیا ہے علم اللامتناہی ہے اور بشر کا علم محدود ہے زیادہ بشر کے علم اللہ کے علم کا مساوی نہیں ہو سکا مثل نہیں ہو سکا ہنش مشابہ نہیں ہو سکا اس کے علاوہ نیچ اسد پاک کے علم ذاتی ہے اس کو کسی نے علم نہیں سکھایا بلکہ وہ خود عالم ہے بذاتی علم اور باقی معذات کے علم عطائی ہے اللہ نے عطحرم قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب تم دنیا میں آ رہے تھے لا تعلمون و نشیہ تم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ہم نے تمہیں سکھایا ہے ہم نے تمہیں علم کے حصول کے ذرائع دے دیا عقل دے دیا دل دے دیا کان دے دیا ناک ہانجے آنکھیں دے دیا اور بولنے کے لیے زبان دی ان طرقوں سے تم نے علم حاصل کیا ہے تو نہ جو ہے اللہ کے علم, علم محدود انسان کے علم محدود انسان کے علم اللہ کا عطا کے اللہ کے علم ذاتی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لا محدود ہونے کے بارے میں یہاں آیا سرے کہو کے آخری آدمی فرماتے ہیں لوقان البہر مداد علی کلمات ربی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات یعنی اس کے علم کو اس کے معلومات کو لکھنے کے لیے اگر یہ پورے سمندر میتاباہ باہر سمندر سیاہی بن جائے اللہ میرے رب کی کلمات کو لہنے کا تو کیا ہوگا اللہ نا فد البہر ہو ہر صورت میں سمندر کے وہ پانی خشک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قبل تنفِ کلمات اور ربی قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں ولاج نبی مسلم مدد اگر ہم اس جیسے اور سمندر کو اضافہ کریں یہ تمام سمندر ہیں جو دنیا میں سات بڑے سمندر ہیں اللہ رحمتہ یہ سب ختم ہو جائیں اور ہم اس کو ڈبل بھی کر دیں پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یعنی اللہ کے علم کا خزانہ ختم نہیں ہوگا نگرانی یہاں سے آپ اندازہ کر لیں ہاں جی ایک بوتل پانی سیاہی کتنا لکھتا ہے ایک رجسٹر بھر کے لکھتا ہے اور ایک تالاب کا پانی شہی بن جائے تو کتنا ہزاروں رجسٹر لکھ دے گا ایک چھوٹا سا نہر کا پانی جو ہے شاہی بن جائے تو کتنے کروڑوں اربوں رجسٹر بھر دے گا تو پھر یہ پوری کائنات کا پانی جو ہے جتنے ایک جو وہ دنیا کا جو ہے تین حصہ پانی ایک حصہ خوشکیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور لکھا جائے تو آپ دیکھو لامحدود نہ ختم ہونے والے علم کا سلسلہ جو ہے دنیا بھر کے جو ہے علم جمع ہو جائے گا علم کی کتابیں جو ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں، پھر بھی میرے علم کا خزانہ ختم نہیں ہوگا یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا اگر ہم اس کو ڈبل کریں تو بھی ختم نہیں ہوگا علما مارفت فرماتے ہیں ہزاروں دفعہ بھی یہ سمندر ختم ہو جائے اور بردے ختم ہو جائے اور بردے ختم ہو جائے اور بردے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا علم کا خزانہ ختم نہیں ہوگا خزان کی میں اور لامحدود ہے اس کے علم لا محدود ہے اس کا قدرت لا محدود ہے اللہ کو کس چیز پر قدرت ہے اللہ نے خود فرما اللہ کُ الشین کر دیے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ کام نہیں جو وہ نہ کر سکے یعنی ہر کام پر وہ یہ آسمانوں جیسی ہزاروں آسمان وہ لمحے میں خلق کر سکتے ہیں اس پوری کائنات کو لمحے میں وہ تباہ بھی کر سکتے ہیں اس کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کریں گا جان گرامی لہذا اور اللہ تعالیٰ کا مثل نہ ہونے کی دلیل اس کے علاوہ کہ اس کائنات میں موجود تمام معلوقات ہیں لے سکا میز لے کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ کا مظہر ہے آئینہ ہے اللہ کا پہچانے کا تو کائنات کے جو تمام موجود اللہ کے مثل نہ ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی بھی شے اس کائنات کے اندر دیکھیں دوسرے شے سے مل جمیل جہاد حال لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے دو بھائی بھی ہو جڑوان بھائی بھی ہو تو آپ دیکھیں گے ان دونوں میں کسی نہ کسی سے فرق ہے یعنی یا شکل سرت میں فرق ہے یا چال چلنے میں فرق ہے یا بولنے میں فرق ہے ہاں کسی نہ کسی زاویے سے فرق ہے اگر ایک ہی نو کے کی اخرات ہو ہاں جی کیوں نہ ہو اگر ایک ہی نو کے کی اخرات کیوں نہ ہو یعنی جیسے ایک ہی انسان انسان کیوں نہ ہو انسانوں کے افراد بھی ایک جیسے نہیں آپ دنیا کے ہانگے اس وقت تاریخ سات عرب ساڑھے سات عرب انسان ہیں سب کو جمع کرو کوئی دو انسان آپ کو نہیں ملیں گے ایک جیسا ہو دونوں کی شکل ہر زاویہ سے ایک ہو کوئی ان کو یہ فرق آپ کو اس میں مل جائیں گے آپ کو اس پوری دنیا میں ہر انسان جو ہے ایسا دو انسان ایسا ہرگز نہیں ملیں گے کہ وہ دو انسان ہر لحاظ سے مشابہ ہو اور مثل ہو بلکہ کسی نہ کسی چیز میں ضروری ضرور فرق ہوں گے پس اس کائنات میں کوئی شے دوسرے شے کا حل لحاظ سے مشابہ نہ ہو نہ مثل نہ ہونا اس بات کے واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ لے سکم شُن ہے اس پاک ذات کا کوئی مثل اور مشابہ اور شبی اور نت اس کائنات میں نہیں ہے اگر اس طرح آپ دو بکری کو دیکھیں بظاہر جو ہے صتی نگاہ سے میں آپ کو ایک جیسا محسوس ہوگا لیکن چارواہر کے لیے جو ہے ان دونوں میں فرق نظر آئیں گے کسی نہ کسی زاویے سے ضرور فرق ہوں گے اسی طرح دو جڑوان بچہ بظاہر ایک جیسا ہمیں نظر آتا لیکن والدین کے نزدیک ان میں ضرور فرق رکھتے ہیں کسی نہ کسی زاویے سے تائزہ نگرامی یہ وہ اللہ ہیں جو لئی سکمسلیشن کسی بھی زاویے سے اللہ کے کائنات کا کوئی بھی اللہ کا مشاورہ نہیں ہے اور وہ ذات ہر چیز سے بزرگو کو برتر ہے اور عظیم ہے آج کے درس انہیں کلمات پہ اتفاق کرتے ہیں